الحمد للہ ہیرب العالمین وصلاۃ والسلام علی اشرف الامبیا اب المرسلین محمد بالا علیہ وصاحبی باہل طاقت ہی اجمعین یہ آخری عشرے کی کچھ باتیں کرنی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کا اذا دا دخل الاشر الواخر شدہ میں دور ہو بحیٰ باقاحلہ جب آخری اشرا شروع ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور تمام راتیں جاگتے اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے تھے اپنے خاندان والوں کو بیویوں کو کہ جو بھی گھر میں افراد ہونے چاہیں ہونے ہوتے ہیں انہیں جگانا چاہیے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا معمول ہے اس عشرے کی سب سے بڑی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جس لہلت القدر کا نام دیا گیا ہے اور اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے اتنی افضل ہے اس کا تعین نہیں لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لہرۃ القدر خیر من الف الفشار لہرت القدر جو ہے یہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے یہ رات کون سی ہے اس کا تعین اللہ پاک نے فرما دیا تھا نبی علیہ السلام پر وحی اتاری آپ گھر پہ تھے یہ فلاں رات ہے. آپ بہت ہی خوش ہوئے اور فوراً گھر سے باہر آئے مسجد میں تاکہ صحابہ کو جمع کر کے انہیں اس رات کی خبر دی جائے کہ یہ رات متعین ہو چکی ہے جس ایک رات کی عبادت تقریباً پچاسی سال کی عبادت سے افضل اللہ پاک نے اس کا تعین فرما دی جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دو شخص جھگڑ رہے تھے اور ان کی آبادیں مسجد میں اونچی ہو رہی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا علم بلا دیے گئے ان دو افراد کی خصومت کی بنا پر ان دو افراد کے جھگڑے کی بنا پر جس سے ثابت ہوا کہ جھگڑنا اور خاص طور پہ مسجد میں انتہائی معیوب اور مضموع میں اس قدر معیوب ہے کہ امت سے ایک خیر چھین لی گئی اٹھا لی گئی صرف ان دو افراد کے جھگڑے کے بنا اسی لیے پیغمبر السلام کا فرمان ہے کہ اِنِّ بی فی الجنہ من المراء ولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں ایک محل کی جو کہ ربض الجناح میں ہو گئی یہ تو جنت کے وسط میں جنت کے ایک طرف میں کہ دونوں جگہ قیمتی ہوتی جیسے شہر کا وسط ہے صدر کا علاقہ ہے تو بڑے قیمتی پلاٹ یا پھر شہر کے اطراف میں جو نئی آبادیاں بنی ہیں جیسے آپ کا ڈیفنس کا علاقہ ہے یہ بھی بڑا قیمتی علاقہ ہے رباد الجنّ جنت کے وسط میں یا جنت کے ایک طرف ایک عالی شان محل کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جو جھگڑ نہ چھوڑ دے خواہ وہ حق پر کیوں نہ ہو اس کا موقف حق پر کیوں نہ ہو لیکن وہ جھگڑا دبانے کے لیے اختلاف کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو خاموش کر لے اپنی زبان بند کر لے فرمایا کہ اس شخص کو جو صبر کر رہا ہے میں ایک عالیشان محل کی زمانہ دیتا ہوں جو جنت کے وسط میں ہوگا یا ایک طرف میں ہوگا تو یہ اختلاف اور جھگڑے کا شاخصانہ ہے کہ پیارے پیغمبر کو شب قدر کا تو کر دیا گیا تھا مگر لوگوں کے جھگڑے کی بنا پر اس کا علم اٹھا لیا گیا اب کیا ہے اب اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے بلکہ آخری عشرے میں بھی جو پانچ طاق رہتے ہیں ان میں اس رات کو تلاش کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آخری پانچ لاکھ راتیں ہیں ان میں اسے تلاش کرو ایک رات گزر چکی ہے اور چار راتیں اللہ کی تحفیذ سے باقی ہیں اور یہ وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے ہمیں اس وقت کی قدر کرنی چاہیے جو وقت ہم کھو دیتے ہیں وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتے اس لیے ان راتوں کا تمام راتوں کا احیاء نبی رسلام کی سنت ہے لیکن جو آخری طاق راتیں ہیں ان میں خاص طور پہ اہتمام مطلوب ہے اور شب قدر کے حوالے سے ایک نقطہ جو قرآن پاک کی ایک آیت سے مفہوم ہوتا ہے شب قدر کون سی رات ہے یہ معلوم نہیں ہے لیکن جو رات ہو اس رات شروع کب ہوتی ہے یہ معلوم نہیں لیکن جو شروع ہو جائے تو پھر یہ کب تک قائم رہتی ہے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے رات کون سی ہے یہ اس کا علم نہیں اور جو رات ہوتی ہے اس کا آغاز کب ہے یہ بھی معلوم نہیں لیکن آغاز ہونے کے بعد یہ کب تک جاری اور قائم رہتی ہے یہ قرآن نے بتا دیا کہ حیا حد مطلع الفجر صورت القدر میں حیا حد مطلع الفجر یہ شب قدر جو ہے یلت القدر یہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے تو اس کا آغاز معلوم نہیں ہے لیکن اس کا اختتام معلوم ہے کہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے تو پھر ان راتوں میں خاص طور پہ جو آخری حصے ہیں ان کا احجار بہت ضروری ہے جبکہ اللہ رب العزت بھی اصمان اول پر نزول فرماتا ہے اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں جبریڑ زمین بھی زمین پر پھیل جاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں بشارتیں دیتے ہیں لیکن جو بد نصیب ان راتوں کا بھی کوئی اہتمام نہیں کرتے اور کوئی قدر نہیں کرتے فرشتے تو بڑی سماہت کے ساتھ منتظر ہیں کہ وہ لوگ آئیں جاگیں راتوں کا اہتمام کریں لیکن اگر ہم بجائے اہتمام کرنے کے بازاروں میں گھومیں پھریں اور, اور منفی قسم کی حرکات کریں یہ بات انتہائی باعث ملامت ہوگی اور باعث افسوس ہوگا یہ تھوڑا سا علم جو ان راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے دیا خاص طور پہ دو راتوں کی تاکید بعض احادیث ثابت ہوتی ہے آپ کا ہے یا تو تین باقی رہ جائیں یا سات باقی رہ جائیں یا سات باقی رہ یا تین باقی رہ جائیں سات باقی رہ جائیں یہ اشارہ تیئسویں شب کی طرف ہے جو کہ کل آ رہی ہے اور تین باقی رہ جائیں یہ اشارہ ستائیسویں شب کی طرف ہے بار قید پانچ کی پانچ طاق راتیں انتہائی ہمارے اہتمام کی مستحق ہیں اور خاص طور پہ یہ دو راتیں اور خاص طور پہ ہر رات کا آخری حصہ زیادہ آپ قدر اور ہمارے اہتمام لائق ہے اس میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور پھر نوافل کا اہتمام اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت یا آپ وسلم نے کبھی ان راتوں میں گیرہ رکاط سے زیادہ نہیں پڑا ہم بھی سنت کی اختلاح کریں اور سنت کی پیروی کریں جو عدد اللہ کے پیارے پیغمبر نے اختیار کیے رکھا اپنائے رکھا وہی انشاءاللہ شاء اللہ باعث برکت ہے وہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ شاء سے باعث برکت ہوگا تو ہم اللہ کا ذکر مناجات دعائیں قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر جو بھی صالح اور نیک امور ہیں وہ انجام دیں صدقہ دیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں ان راتوں کا جو حق ہے اور اہتمام ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے باخب اللہ الحمد للہ